وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأسًا كَانَ مِزَاجُهَا اور جنت میں انہیں ایک ایسا جام بھی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل یعنی سونٹ کی آمیزش ہوگی پہلے جنت کو جنت میں ایسی شراب پلائی جائے گی جس میں زنجبیل ملی ہوگی عرب کے لوگ زنجبیل کی خوشبو سے متمدے ہونے کے لیے اسے شراب میں ملا کر پینا پسند کرتے تھے اور یہ زنجبیل ملی شراب جنت میں ایک سلسبیل نامی چشمے سے جاری رہے گی جس کی شراب نہایت لذیذ ہوگی